narae risal salat salat بلند mashapapa ya سب سے اولا سب سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچا جسے اسے اونچا ہمارا نمارا نبی اولا او لیا ہمارا نارا نبی کرنو بدری رو بدری نہ ہو چاہیے بدلا ہمارا تارے ہمارا ہمارا نبی نبی جس کی دو بونوں سے روشن ہے وہ رحمت کریا ہمارا نبی دو موچا والا ہمارا نبی مسلم کھاتا ہے جس کے نمک موسم ہمارا نبی جلبا ہمارا جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے مردہ بھولا دوبرے جانے مسیحا ہمارا نامی ہم زدوں کا سہارا بے کسوے کا سہارا ملک کے دید دید ہوتا ہوتا نا نا خدا سے پر کو میرے کرنا تھا ان پہ آخری نبی ہے اس کو سب سے پیارا یہ ہوئی نبی پچھلی امتوں کا تم Figure, salk, دہر کیا شے جو تم سے نہا ہے تم پر لگ لگ آیا ہے بس بنے بھی خاموشی ہی میری زماں ہے کیا کروشی کا ایک مرتبہ تمہاری